رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسا کو ایب لگا کر رنچ پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے ایب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے مومنو اللہ سے ڈرا کرو